کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے ایشک رکھتے ہیں کیا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے بلکہ خود ہی ظلم ہے